اللہ خوبصورت کر کے دکھائی گئی مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں الحیات دنیا دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی ان کی نظر میں بہت خوبصورت کر کے دکھائی گئی اصل میں خوبصورت ہے یا نہیں یہ بات الگ ہے لیکن دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے ان لوگوں کی نگاہ میں جو کفر کرتے ہیں وہ اور مذاق اڑاتے ہیں من الزینا من ان لوگوں کا جو ایمان لائے بنیاد کیا ہوئی بنیاد دنیا کی زندگی ہوئی کہ جب یہاں آسائش آرام اور سکون اور اس قسم کی چیزیں مل گئیں تو انہوں نے کیا کیا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو ایمان والے ہیں کیونکہ ایمان والے اس زمانے میں کمزور تھے مالی اعتبار سے جان کے اعتبار سے گروہ اتنا بڑا نہیں تھا جتھا اتنا مضبوط نہیں تھا تو دنیا پیسے کے پیسے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑانے لگے کہ اگر تمہیں خدا کا اتنا ہی قرب ملتا تو تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کا نبی تھا تو ہم تو تب مانتے جب اس کے ساتھ سونے کا ایک پہاڑ بھی خدائی سے دے دیتا اور ہم تو تب مانتے جب ہمارے سامنے فرشتے جوک کر جوک آسمان سے نازل ہو رہے ہوتے اس قسم کی جو بےہودا باتیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ دوسروں کا مذاق اڑانا اس سے جو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ کہ آدمی کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے اسی لیے دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور تمہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو حقیقت میں وہ تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں یہ اخلاقیات کی باتیں اور بظاہر لگتی ہیں چھوٹی لیکن حقیقت میں انقلاب کی بنیاد یہی چیزیں ہوتی کہ جماعت نہیں ٹوٹتی لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا نہیں ہوتی اور پھر دنیا جیسی بے سبات بے قیام چیز کو بنیاد بنا کے ایمان والوں کا مذاق اڑانا یہ تو کھلی ہوئی حمات کیونکہ آج دنیا ہے دس برس کے بعد یہ پھر پتہ نہیں کس کے پاس چلی جائے گی بیس برس کے بعد پھر پتہ نہیں کس کی پاس چلی جائے گی بڑے بڑے لوگ اور ان کی نسلوں میں حکومت اور علم چار پانچ پشتوں سے زیادہ نہیں چلتا بس چار پانچ پشتیں ہی ہوتی ہیں مالدار اور پھر اس کے بعد ایسی تباہی مچتی ہے کہ جوتوں میں دال بڑھتی ہے جسے کہتے ہیں بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں چار پانچ پشتوں سے زیادہ نہیں نکالتی تو کس بنیاد پہ آدمی دوسروں کا مذاق اڑائے حتیٰ کہ ایمان کی بنیاد پہ کافر کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کافر کا مذاق اڑانا بھی حرام ہے یہ سمجھ کے کہ میں مومن ہوں اور یہ کافر ہے علیزب اللہ اس سے منع بھی کیا ہے اور اسے گناہوں میں شمار کیا ہے کہ کوئی آدمی ایمان کو بنیاد بنا کے کسی کافر کا مذاق اڑائے اسی لیے حدیث میں آیا اللہ کی بے نیازی اس پہ نگاہ رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا رہتا تھا کہ تم نماز پڑھو تو اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ میں پڑھوں گا نماز اس نے پھر کہا پھر کہا ایک دن اس نے کہا کہ یہ جو تم نماز نہیں پڑھتے ہو اللہ کی قسم تم جہنم میں چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم اٹھا رہا ہے اور میرے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں کسی گناہ گار کو بخشوں گا نہیں اور جہنم میں پھینک دوں گا اور اللہ اعلی نے فرمایا اسے میرے پاس تم آنے دو اور میں یقیناً اس کے سارے عمل خراب کر دوں گا ختم کر دوں گا نہیں قبول کروں گا اور میں یقیناً اس گناہ گار کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا اور جب وہ مرے تو اللہ نے ایسے ہی کیا اس لیے مذاق کسی کا نہ اڑائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی گناہ گار کا مذاق اڑاتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس شخص کے خود اسی گناہ میں مبتلا ہو کے مرے یہ حرکت کبھی نہ کریں کیونکہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے ساتھ کسی کا کیا تعلق ہے تربیت کسی کی کرنی ہے اولاد ہے چھوٹے ہیں بہن بھائی ہیں تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کیجئے یہ نہ کیجئے مگر اس کو دوسرے کی دل آزاری کا ذریعہ بنا لینا یہ خطرناک بات ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کافروں کی نظر میں دنیا کی زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا ولزین تقو اور وہ لوگ جن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ وہ متقی ہیں نا تو ولزین اور حال یہ ہے واو کا ترجمہ یوں کریں گے کہ حال یہ ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نتقو جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے فو کا ہوں قیامت کے دن وہ اوپر رہیں گے ان کافروں سے اچھے رہیں گے ان کافروں سے کیونکہ زمانہ محدود نہیں انسان کی نگاہ زمانے پہ جا کر محدود ہو جاتی ہے اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہوا اور کیوں نہیں ہوا یہ بات کیا ہے اور یہ اور اسلام اور شریعت اسے بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی تو جو شروع ہوئی ہے پیدائش سے لے کے موت پہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ آگے ایک اور جہان بھی زندگی آ رہی ہے اس میں بھی تم نے چلنا ہے ترقی کرنی تو تم اپنے آپ کو محدود پیمانے میں لا کر مت سوچو یہ جو لوگ متقی ہیں قیامت کے دن یقیناً بلند و بالا ہوں گے ان سے جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان یہ جو چند ایک لڑکے یہ گزرے ہیں تمہارا ان کے متعلق کیا خیال ہے سہابا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت امیر ہیں اور یہ تو اتنے خوشحال ہیں کہ کسی کے گھر رشتہ لینے چلے جائیں تو لوگ نہ نہ کریں اتنی اچھی حالت ہے ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ گزرے تو آپ نے فرمایا ان کے متعلق کیا خیال ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہیں تو حالت یہ ہے کہ ایک کھجور بھی اپنے گھر میں سے کوئی نہ دے تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی بھی جو ہے نا دوسرے جو, جو گروہ تم نے دیکھا ہے ان جیسے آدمی زمین بھر جائے ان سے تو ان میں کیا ایک ان کے ہزاروں سے زمین بھری ہوئی ہو تو اچھا ہے یہ عادی کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق یہ بنیاد ہے انسانوں کو تولنے کی انسانوں کو تولنے کی, کی بنیاد پیسہ نہیں انسانوں کو تولنے کی بنیاد ظاہر کی خوبصورتی حسن یہ چیزیں نہیں بلکہ انسان کی بنیاد وہ کوالٹیز ہیں جو کسی بھی شخص میں پائی جاتی ہیں چاہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے چاہے شکل و صورت اچھی ہے یا بری ہے کوالٹیز اس انسان میں کیا ہیں اور سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے اس لیے یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ولہزینت تکو اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں فو کہوں یوم قیامت کے دن ان سے بلند اور بالا رہیں گے و کو اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے اللہ رزق دیتا ہے میں یشا جس کے لیے وہ چاہتا ہے اللہ بغیر حساب بغیر گنے رزق دیتا یعنی رزق کی تقسیم یہ تمہاری پسند پہ موقوف نہیں رزق میری مشیت پہ موقوف ہے کہ میں کس کے لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ رزق دوں بس اسے دیتا ہوں اور جس کے لیے میں نہیں چاہتا اس کے لیے رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا اور اللہ کا رزق کو تقسیم کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ تقسیم کا نظام اپنی مخلوق کو دے دیتے لوگوں کو دے دیتے تو اللہ نے کہا ہے کہ آدمی اس ساری زمین کے خزانوں کا مالک ہونے کے بعد ایک پائی خرچ نہ کرتا خشیت الانفاق ڈرتا اس سے کہ خود میں کل کیا کھاؤں گا وہ ڈرتا نہ کرتا اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ رزق کا نظام ہم نے اپنی مشیت کے تحت رکھا ہے جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دے دیتے ہیں تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تم اس کو بنیاد بنا کر باقی لوگوں کا مساق نہیں اڑا سکتے